مولانا مختار موردن کو حضرت العلامہ طا بنیالی علی سے مختلف موضوعان پارا زمنگ دکان پت از تعیث اشاد تو سنت کیسٹ اینڈ سی ڈرکرز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمانز دے مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ستاون دس ایک سو چوبیس پھر بھی علی ونسلی و نسلی مولا رسول امین لی وسہ ازواجی و زوریاتی و اہل بئیتی ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ام لا کلاتوراح صل على نا ومولانا محمد آلہ آل مولا نام محم و بارک وسل سم مسلیہل طالبن محرم الحرام کی مناسبت سے دوستوں نے سید سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ان اور شہادت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی انہما سے ایک کی شہادت محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہوئی اور دوسری شخصیت کی شہادت محرم کی دس تاریخ کو ہوئی لیکن مجھے منتظمین اجازت دیں میں اس موضوع میں ایک تیسرے مظلوم کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں جن کی شہادت اٹھارہ ذلحج کو ہوئی میری مراد سیدنا نا عثمان ژنورین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے میں ان تینوں شخصیتوں کی وصف کا ذکر کروں گا جو انہیں باقی تمام صحابہ سے ممتاز کر دے گا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک ایسی انفرادی اور امتیازی خصوصیت پائی جاتی ہے جو کائنات میں ان کے سوا کسی دوسرے شخص کو حاصل نہیں اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ ان کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں نہیں امام الانبیاء کی دو بیٹیاں آئی ہیں آپ یہ سن کر یقیناً حیران ہوں گے کہ نبوت کے ملنے کے بعد میرے نبی نے سب سے پہلا رشتہ جس بندے سے باندھا ہے وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر تو یہ بات بڑی معمولی سی ہے میں نے کہہ دی آپ نے سن لی لیکن اس کی تہ میں اتر کے دیکھیے جب آپ نبی نہیں بنے تھے اس سے پہلے آپ جتنے کام کیا کرتے تھے جتنے رشتے کسی سے جوڑا کرتے تھے وہ اپنی مرضی سے جوڑتے تھے اور نبوت کے ملنے کے بعد میرے نبی نے جتنے رشتے جوڑے وہ اپنی مرضی سے نہیں جوڑے عرش والے کی مرضی سے جوڑے تھے تو نبوت کے ملنے کے بعد سب سے پہلا رشتہ جو میرے نبی نے کسی سے استوار کیا تو وہ حضرت عثمان ظورین رضی اللہ تعالی عنہ پہلی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی انہا حضرت عثمان پریشان ہوئے نبوت سے ایک رشتہ تھا اور رشتہ بھی بڑا نازک داماد اور سسر وہ کٹ گیا زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا اسی پریشانی میں مسجد سے نکل کے جا رہے ہیں تو مسجد نبوی کے دروازے پر رحمت کائنات نے ان کی پریشانی کو دیکھا سبب پوچھا تو فرمایا عثمان یہ جبریل کھڑے اور یہ مجھے اللہ کا پیغام دے رہے ہیں کہ میں دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دوں حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بیٹی کا انتقال ہوا یہ پھر پریشان ہوئی کہ وہ جو ایک رشتہ تھا ایک تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا کٹ گیا آپ نے حضرت عثمان کی پریشانی کو بھاپا اور فرمایا عثمان اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتی اور ایک روایت میں آیا اگر میری سو بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد دوسری کا انتقال ہوتا چلا جاتا میں سو کی سو بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا آمد. یہ بھی میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا سبحان اللہ بھی آپ نے کہہ دیا کبھی اس کی تہ میں بھی آپ اترے داماد اور سسر کا رشتہ کتنا نازک ہوتا ہے آپ بیٹیوں والے آپ میں سے اکثر ہوں گے جس خاندان میں آپ بیٹی بیا دیں اور وہ داماد اور اس کے گھر والے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو اس خاندان میں دوسری لڑکیاں بھی دے دیتے ہو اور اگر رشتہ مانگنے کے لیے آ جائیں تو کہتے ہو اگلی بہو کرو جہی ٹھڈ پائی ہے نا وہ پاؤ کرو ہو گئے ہو اور اگر خدا نہ خاستہ بیٹی کا انتقال ہو جائے اور تڑپ تڑپ کے انہوں نے مار دیا ہو بیٹی کو تن کیا ہو تو دوسری بیٹی بھی اس کے گھر میں دے دیتے ہو بولتے کیوں نہیں ہو نہیں تو پھر اس کی تہ میں اترو بندیالوی پنجابی میں کہتا ہے عثمان نے میرے نبی دے کلیجے چٹی تھڈ پائی یہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس دے کلیجے نو داماد نے اتنا ٹھنڈا کیتا کہ وہ کہتا ہے اگر میری سو بیٹیاں ہوتیں اور یکے بعد بادیگر انتقال کرتی جاتی عثمان میں سو کی سو بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلتا میں منفی رنگ اختیار کرنا نہیں چاہتا है. پھر میری مجبوری یہ ہے کہ میں اہل سنت ہوں اور میرا مسلک جو ہے یہ تبرہ نہیں تولہ ہے نفرت نہیں محبت ہے میرے پاؤں کی زنجیر ہے کہ میری ایک آنکھ کا نور ابو بکر ہے میری دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تم تو یک طرفہ ٹریفک چلاتے ہو ایک کو اٹھایا آسمان پہ لے گئے دوسروں کو زمین کے نیچے دفن کر دیا ان کے پلے ہی کچھ نہ چھوڑا تبرہ کیا گالیاں بکیں لیکن کیا فریقین کی کتابیں موجود نہیں ہیں ختم ہو گئی ہیں دنیا سے کتابیں لاو فریقین کی کتابیں حدیث کی کتابیں اٹھاؤ کیا فاطمہ اپنے بچوں کو روتے ہوئے نبی پاک کے گھر نہیں آئی تھی فریقین کی کتابوں میں موجود ہے حضرت حسن کو لیا حضرت حسین کو لیا امی کلسوم کو لیا زینب کو لیا فاطمہ روتی ہوئی آئی ہے نبی پاک نے ماتھے کو چوما ہے اور پوچھا ہے فاطمہ بیٹا کیا ہوا کہ بابا آپ کو پتہ نہیں حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ سب کتابوں میں موجود ہے نبی پاک اٹھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے گھر نہیں تھے مسجد میں آئے مٹی پہ سوئے ہوئے تھے فرمایا تم یا بات آپ اٹھو اور جاؤ ابو بکر و عمر کو بلا کے لاؤ سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھ <laughs> کیا سمجھ کھ <laughs> بھی نہیں سمجھی <laughs> <laughs> تسی کسے کہانیاں سن سن کے موئی ہوئی قوم مرسی ڈوڑے شیر جاؤ ابو بکر و عمر کو بلا کے لاؤ جی بندیاں رشتہ کرایا ہوئے نا گیرے بندے دھیدہ رشتہ لین آئے ہو نا جب بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے تو بندہ داماد سے بعد میں پوچھتا ہے تو ان بندیاں گولو تھی آئے سو جاؤ ابو بکر بکرو عمر کو بلا کے لاؤ اس لیے کہ فاطمہ کا رشتہ لینے کے لیے جو یہ آئے تھے بلایا گیا نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بزا تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے من آزا فقد آزانی و من آزانی فقد آز اللہ جس نے فاطمہ کو دکھایا کس موقع پہ کہہ رہے ہیں تسی اس حدیث چیس لا چھڑیا اس موقع تے بھائی فاطمہ وراثت منگیر گئی سیا ابو بکر دیتی نہیں تم نے یہ حدیث وہاں جا کے فٹ کر دی کہ ابو بکر نے دکھایا تھا ذرا حقائق کی دنیا میں آ کے دیکھو تو صحیح میرے نبی نے یہ جملے کس موقع پہ کہے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے من آزا فقط آزانی ومن من آزانی فقد آز جس نے فاطمہ کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا جس نے مجھے دکھایا اس نے اللہ کو دکھایا اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی اگر علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میری فاطمہ کو طلاق دے یہاں علماء بیٹھے ہیں تائید کریں میری اس بات کی کیا یہ فریقین کی کتابوں میں یہ روایت موجود نہیں ہے اور عثمان کے بارے میں کیا کہا تحریک نکاح کی انہوں نے پیش کی اور نبی پاک نے حضرت علی سے پوچھا کچھ ہے بھی صحیح کول کے کوئی نہیں آخر فاطمہ بے آنی ہے گھر بسانا ہے کچھ ہے بھی صحیح آ کے زرا ہے جی زرا کیا ہوتی ہے یہ جس طرح زنجیر کی کڑیاں نہیں ہوتی اس طرح کی ایک بنین بنی ہوئی ہے لوہے کی کڑیوں کی تاکہ تلوار کوئی مارے تو اثر لوہے کی کڑیاں میرے پاس تو یہ زرا ہے فرمایا اسے بازار میں بیچ کے آ جتنے پیسے ملتے ہیں مجھے آ کے دے فاطمہ کا سامان خریدنا ہے یہاں پڑھا لکھا کا موجود ہے موضوع تو میرا یہ نہیں ہے لیکن وا میں ہوں یہاں دیدہ لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ جو کہتے ہو جہیز فاطمہ جہیز فاطمہ جہیز فاطمہ یہ جہیز فاطمہ کے پیسے نبی پاک نے کس سے منگوائے تھے تم بیٹیوں کو اسی طرح جہیز دیتے ہو پھر فاطمہ کے جہیز کا نام کیوں لیتے ہو یہ تو ہندوانہ رسم ہے یہ جہیز تو ہندوانہ رسم ہے نبی پاک نے فاطمہ کے گھر کا سامان خریدنے کے لیے رقم کس سے لیے اور عقل بھی یہی کہتا ہے کمال نہیں سارے ملک کے چو گئی دی بھی دے نال کار بھی دے انال بیٹی بھی دے ساتھ فریج بھی دے بیٹی بھی دے اے سی بھی دے ہوں لوڈ شیڈنگ ہوں جنریٹر بھی دے بیٹی بھی دے نال جنرٹر دے سکوٹر دے بانڈے دے برتن دے پلنگ دے بسترے دے کھیس دے رجائیاں دے کمبل دے یہ تیرے جے کو ترے کواط گھر کوئی نہیں تو شادی کیوں کر لگا گھر باہ سامان تو لے باپ جو ہے وہ جگر کا ٹکڑا کاٹ کے تیرے حوالے کرے ظلم دیکھیے ہمارے ملک میں بیٹی بھی دے سامان بھی دے تے چار سو بندے دی برات دا حملہ بھی برداشت کر جڑا تیرے تے چڑھائی کر کے آنا سا کیسا ظلم ہوا معاشرے میں فرمایا کچھ ہے کہ یہ زرا ہے فرمایا جا بیچ کے آ جو رقم ہے وہ مجھے آ کے دے حضرت علی ضرع بیچنے کے لیے باہر نکلے آگے سے حضرت عثمان مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بھائی کہا کہ یار تجھے پتہ نہیں فاطمہ سے رشتے کی بات ہو گئی ہے اور کوئی سامان گھر کا خریدنے ہے نبی باغ نے فرمایا زرا بیچ کے لا پیسے حضرت عثمان تاجر ہیں بازار کے بھاؤ جانتے ہیں انہوں پتہ بھائی نہ کڑیاں دی قیمت کی ہے کتنے کی وکریاں نے اب حضرت عثمان حضرت علی کی خود ہی بھی متاثر نہیں کرنا چاہتے کہ ویسے پیسے دے دوں تو حضرت علی کی خود ہی متاثر ہوگی فرمایا علی باہر تو بیچنی ہے مجھے بیچ دے کہ میں نے بیچنی ہے آپ لے لے بولے کیسے لیں گے حضرت عثمان نے فرمایا زیرا کی کڑیاں گنتا چلا جا ہر کڑی کے بدلے میں درم لیتا چلا جا چار سو اسی کڑیاں نکلی کتنی چار سو اسی کریاں چار سو اسی درم ان کے حوالے کیے زرہ لے لی حضرت علی جو واپس پلٹے نا تو حضرت عثمان نے فرمایا علی بھائی زرہ میری ہو گئی پیسے لے لیے کہ جی فرمایا یہ زرہ میری طرف سے توحفے میں لیتے جاؤ جب تک رب کے رستے میں لڑتے رہو گے مجھے بھی سواب ملتا رہے لوگ کہتے ہیں یہ آپس میں مخالف تھے دشمن تھے دشمن تھے کہ بھائی تھے دشمن تھے کہ دوست تھے مخالف تھے کہ ہمدرد تھے <تصفح> میں نے ایک جگہ پہ تقریر کی سرگودا کے ساتھ تو وہ مخالف علماء وہ تقریر کرنے لگے پھر میری تقریر پھر ان کی تقریر وہ کوئی چکر ہی چل پڑا تو ایک دفعہ میں نے تقریر کی بے نبی پاک کی بیٹیاں چار ہیں اس پر میں نے حوالے پیش کیے وہ مقابل جو مولوی آیا تو وہ ہوتے تو منہ پھٹتے نا یہ شرم و تو ہوتی کوئی نہیں تو کہتے, بندیال کہتے ہیں بندیالوی دا جہیز دینا کہ چار چار تم نے لگائی ہے اس کے بعد میری تقریر ہوئی میں نے ایک جملہ کہا پسند آ جائے تو کہنا بھائی اچھی مار ماری ہے اور جملہ بھی اچھا کہا ہے میں نے کہا جیڑی ایک تم مندا نا اس دا جہیز بھی اسی دتا سیڑی سی ایک تم مندا نا اس دا جہیز بھی ساڈے عثمان ہی دتا سی رضی اللہ تعالی عنہ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ انفرادی خصوصیت ہے کہ پوری کائنات میں اس خصوصیت کے ساتھ ان کا کوئی جوڑ اور ہمسر نہیں ہے کہ ان کے نکاح میں صرف نبی کی نہیں امام الانبیاء کی دو بیٹیاں آئیں اور وہ نبی پاک کے دوہرے داماد اور حضرت عمر میں تقریر کو آخر تک لے جانا ہے میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک انفرادی خصوصیت ایسی ہے جو کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہے نہ حضرت صدیق اکبر کو نہ عثمان ذنورین کو نہ حیدر کرار کو نہ خالد ابن ولید کو نہ حضرت تلا کو نہ زبیر کو نہ حضرت بلال کو وہ صرف انفرادی خصوصیت حضرت عمر کو حاصل ہے کہ وہ خود نہیں آیا میرے نبی نے جھولی پھیلا پھیلا کے اسے رب سے مانگا ہے یہ ایسی خصوصیت ہے جو کسی دوسرے صحابی کو حاصل ہو باقی سب آپ آئے یہ آپ نہیں آئے اسے رحمت کائنات نے جھولی پھیلائی اللہ ال اسلام بے عمر ابن الخطاب میں نہ تو یار علماء کرتے ہی رہتے ہیں میں لفظی میں نہیں کرنا چاہتا یوں سمجھیے خطیبانہ میں کرنا چاہتا اجازت ہے کب کی بات ہے اس سے پہلے چالیس بندے مسلمان ہو چکے ہیں کتنے ان میں کون ہے حضرت ابوبکر بکر ان میں کون ہے حضرت عثمان ان میں کون ہے حضرت علی ان میں کون ہے حضرت تلا ان میں کون ہے حضرت زبیر ان میں کون ہے امیر حمزہ ان میں کون ہے عبد الرحمان ابن اوف ساد ابن ابھی وکاس ابو بیدت ابن الجرا یہ معمولی لوگ ہیں معمولی لوگ ہیں بڑے بہادر ہیں بڑے نڈریں بڑے بے باق ہیں بڑے شجاع ہیں تلوار چلانے کے تھنیے لیکن نبی پاک فرماتے ہیں ائی دل اسلام بے عمر ابن الخطاب حضرت ابو بکر مسلمان ہو چکے نے پر اسلام کی گی نہیں چل دی عثمان مسلمان ہو چکے اسلام کی گڈی نہیں چلتی حیدر کرار مسلمان ہو چکے ہیں اسلام کی گڈی نہیں چل دی تلا زبیر امیر حمزہ مسلمان ہو چکے ہیں اسلام کی گڈی نہیں چلتی مولا یہ اسلام کی گڈی چلانا چاہنا خطاب کا بیٹا عمر دے دے اللہ دل اسلامہ بے جھولی پھیلا پھیلا کے حضرت عمر کو رب سے نبی پاک نے مانگا ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جن کے متعلق حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا عطا اللہ شاہ کی باتیں تو اطائے الہی ہوتی ہیں اتا اللہ شاہ کی باتیں تو اتائے ہے ہوتی ہے اللہ کی قسم میں کتاب مجھے لکھ کر پڑے جی کو نہیں بال باتیں جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں شاہ جی کی ہم حیران ہو جاتے ہیں کہاں سے بندہ بول رہا ہے کیسے بول رہا ہے جسٹس کیانی نے کہیں کہہ دیا شاہ جی کو بھری محفل میں شاہ جی آپ حضرت علی کے بیٹے ہیں نا سید ہیں پر ہاں آشا بھی آپ کی ماں ہے نا ام میں نے فرمایا ہاں تو شاہ جی جب حضرت تاشا اور سلی کی لڑائی ہوئی تھی اگر آپ اس وقت ہوتے تو والد کے ساتھ ہوتے کہ والدہ کے ساتھ ہوتے سوال تو بڑا چبھتا ہوا تھا اور جسٹس کیانی کون تھا شین تھا وہ تھے اپنی کوڑک لا رہا سی شاہ جی کی جواب دیں دن ادھر جاتے ہیں کہ ادھر جاتے ہیں آپ کس کے ساتھ دیتے تو شاہ جی کی محفلے میں بریلوی بیٹھے ہوئے تھے اہل حدیث حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے دو بند بھی تو شاہ جی نے بریلوی مولوی سے کہا دو جی جواب جب جواب انہوں نے وہی جواب دیا جو ہم مولوی اگلے ہوئے لک میں پھر چبانے لگتے ہیں اسا سا کیا ابا تے اما آپس لڑتے ہون تے فرما بردار پتروں دا کام نہیں پی اس لڑائی کے حصہ پاس ابا سچا کہ اما سچی ہے. فرما بردار بیٹوں کا کیا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرتے رہے ایک باپ ہے ایک ماں ہے شاہ جی نے فرمایا جسٹس کے یعنی اگر میں اس وقت ہوتا تو جنگ ہونے بھی نہ دیتا جملے ہیں اگلے سننے والے اگر سن کے فورن کیچ کر لو پھر بات ہے یہ نہ ہو کہ میں جملہ کہہ کہ کے آگے چلا جاؤں تو سمجھ پیچھے آ گئے بے ٹی کہہ کہ کے تر گیا تو یار آپ سمجھ جائیں گے سمجھیں گے جنگ ہونے بھی نہ دیتا ہے جسٹس کے آنی جسٹس تھا کہ لگا شاہ جی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے جنگ تو ہو گئی آپ کیسے نہ ہونے دیتے شاہ جی نے فرمایا میں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا میں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا اور پکڑ کے کہتا بابا فاتح خیبر جیسے جوانوں کا کام نہیں ہوتا عورتوں سے لڑنا کیا بات ہے کیا بات ہے بابا فاتح خیبر جیسے جوانوں کا کام نہیں ہوتا عورتوں سے لڑنا میرا بابا پھر نہ رکتا تو میں کہتا فرما بردار پتروں دا کام نہیں ہوندہ ماما نال لڑنا تو شاہ جی کی باتیں تو عطا الہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر شاہ جی تقریر کر رہے تھے کہ غیر اللہ کا سعیدہ نہیں ہونا چاہیے غیر اللہ کا سعیدہ آرام ہے شریعت نے منع کیا ہے دلی میں تقریر ہو رہی تھی حسن نظامی ذرا نیم شین تھے ان میں بڑی تکلیف ہوئی وہ اٹھے اسا کہا شاہ جی غیر اللہ کا سیدہ نہیں ہونا چاہیے یوسف دے سف یوسف نے نہیں کیتا قرآن میں آیا ہے شاہ جی فرمائے حسن نظامی بہ جا یوسف دے براہ اگے کڑے چنگے کام کیتے ہیں جو چنا کام کیا پہلے انہیں براہ کھوچ سٹیا تہلے پیرچ لٹکا شاہ جی کی باتیں تو ہتائے لائیے شاہ جی سے کسی نے پوچھا شاہ جی عمر میں اور علی میں شاہ جی نے فرمایا علی مرید محمد ہے عمر مراد محمد ہے وہ خود آیا مرید بنا عمر خود نہیں آیا عمر کو میرے نبی نے رب سے مانگا ہے اللہ عماں اے اسلام بے عمر ابن الخطاب ایک جملہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں بڑا عقیر سا آدمی ہوں ن لکس ہوں لیکن زندگی گزر گئی ہے خطابت میں ایک جملہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں پسند آ جائے تو دعا کر دینا اچھا جملہ کہہ گیا ہے بندیالوی کہتا ہے سارے لوگوں کو اور صحابہ کو اسلام کی ضرورت ہے اسلام کو عمر کی ضرورت ہے سب کو اسلام کی ضرورت تھی اسلام کو کس کی ضرورت تھی عمر کی ضرورت تھی اللہ عمل دل اسلام ہے بے عمر ابن الخطاب مولا مولاج اسلام کی گدی چلانا چاہنا خطاب کا بیٹا عمر دے دے آئے ڈارے ارکم میں نبی پاک امیر حمزہ بھی ہیں دوسرے صحابہ بھی ہیں کچھ ڈرے بھی عمر آیا ہے عمر کا تو دب دبدبا بھی بڑا عمر کا تو نام ہی بڑا ہے خدا کی قسم عمر کا تو نام ہی بڑا ہے اسی لیے تو میرے نبی نے کہا تھا جس گلی تو گزر جائیں آیا دیر میں کون آیا عمر جس گلی تو, تو گزر جائیں شیطان اور را اللہ کی قسم میں میں اکھا لال دیکھا میں اور اگر آپ نے بھی دیکھا ہے تو میری تعریف کر دینا مسجد نبوی کے ایک دروازے کا نام ہے بابے عمر کیا نام بابے اس کے ساتھ ہے باب مجیدی اگلا باب کیا ہے مجیدی اور ادھر باب کون سا ہے بابے عمر ایک مخصوص ملک کے حاجیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اس طرف سے آتے ہیں محلہ ادھر ہے ان کا اور یہ باب مجیدی ہے اے عمر ہے اگلا باب مجیدی ہے وہ مخصوص ملک کے حاجی بابے عمر سے داخل نہیں ہوتے اس کے آگے سے گزرتے مجیدی میں جاتے ہیں میں آخیا سچ آخیا سی نبی پاک نے عمر تے عمر رہ گیا جتنے عمر دا نام لکھا ہو میں مالا عمر دے دے آئے کوئی صحابہ ڈرے عمر آ گیا ہے نبی پاک نے فرمایا دروازہ کھول دو رات جو میں نے رب سے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں لگتا ہے عرش کو چیر کے رب کے پاس پہنچ گئی ہیں عمر آئے نبی پاک نے خود اللہ اکبر کا نعرہ لگایا وہ چالیس آدمی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا خوشی ہے مسرت ہے امبسات ہے عمر آ گئے اتنے میں جبریل آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج اتنی خوشی فرشتے نہیں جتنی ارشتے ہے آج تو عرش پہ بھی تکبیر کے نعرے لگے ہیں کہ عمر آیا ہے تو یہ خصوصیت عمر میں ہے کہ وہ خود نہیں آیا اسے میرے نبی نے رب سے تھوڑی دیر کے بعد نماز کا ٹائم ہوا اس زمانے میں جس طرح کی نماز پڑھی جاتی تھی جتنے ٹائم کی نماز تھی جو ترتیب تھی نماز کی کہاں پڑھنی ہے نماز نبی باغ نے فرمایا اس کمرے میں چھپ کے کیوں تیری قوم اے لانیہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی لہذا ہم عبادت چھپ کے کرتی ہے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو جائے اور نماز چھپ کے آج نماز چھپ کے نہیں ہوگی بیت اللہ میں ہوگی آج نماز چھپ کے نہیں ہوگی کیوں جی اس سے پہلے نماز کس طرح پڑی جاتی تھی حضرت علی مسلمان ہو چکے تھے کہ نہیں حضرت عثمان امیر حمزہ حضرت ابوبکر بکر زبیر لیکن نماز چھپ کے حملہ حیدری والے نے لکھا پھر یہ چالیس آدمیوں کا کافلا نکلا وہ تلوار جو حضرت عمر اس لیے لائے تھے کہ نبی کا سر قلم کرنا ہے وہ تلوار ننگی کر کے عمر آگے آگے ہے سودے کے لیے بازار گئے ہم ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے آگے آگے حضرت عمر ہیں دائیں امیر حمزائیںچھے رحمتِ کائنات ہیں سامنے سنادیدے قریش ہیں انتظار میں عمر آیا سر لے کے اور یہ کافلہ جب بیت اللہ میں پہنچا تو حضرت عمر نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر کلما پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے اور ہم نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں آئے ہیں جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنی اولاد کو یتیم کروانا ہو روک کے دکھائے سب سے پہلے عبادت اور دین کو بند کمرے سے باہر کون لایا تھا زور سے بولو یار رضی اللہ تعالی میں نے ایک جملہ کہا تھا سب کو اسلام کی ضرورت اور خود اسلام کو یہاں میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو بیمار ہوئے جب انہیں یقین ہو گیا کہ میرا صحت مند ہونا دشوار ہے اور شاید اس بیماری میں میرا انتقال ہو جائے تو انہوں نے سوچا کہ اپنے بعد خلافت و امامت کا میں فیصلہ کر کے جاؤں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو اختلاف نہ ہو انتشار کا شکار نہ ہو جائے مسلمان تو میں یہ فیصلہ خود کر کے جاؤں حضرت عثمان کو بلائیں لکھنے کے لیے وسیعت لکھو لیٹے ہوئے حضرت عثمان نے لکھنا شروع کیا لکھو میرے بعد خلیفہ لکھا میرے بعد خلیفہ بشی آگ وشی جب آئی نا تو حضرت عثمان نے سوچا بھئی اگر اس گشی میں ان کا انتقال ہو جائے تو وسیع تو ادھوری رہ گئی اور وہ خطرہ تو وہی رہ گیا انہوں نے لکھا عمر ہوں گے اور یہ تو سارے صحابہ کو نبی پاک کی زندگی میں صحابہ کی زندگی میں سب کو پتا تھا کہ نبی پاک کے بعد ابو بکر ابو بکر کے بعد رضی اللہ تعالی عنہم سب کو پتا تھا سب جانتے تھے کہ یہ ترتیب ہے نبی پاک کہتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر نکلے میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں نے اور ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا بلکہ مزے کی بات آپ کو سناؤں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد رحمت اللہ علیہ نبی پاک کے نام پر نام رکھا گیا ہے تو وہ ولی ہے تابی ہیں تو ان کے ساتھ کیا کہیں گے رحمت اللہ علیہ جس کو لوگ کہتے ہیں محمد ابن حنفیہ کیا کہتے ہیں یہ بچے کو باپ کی نسبت سے بلایا کرتے ہیں کہ ماں کی باپ کی اس کو ماں کی نسبت سے کیوں بلاتے ہیں ہو سارے چپ ہو سننی جو ہے سن کے ہی مان لے کبھی سوچا ہے آپ نے اس سے سوچو بھی صحیح یار ای سب نے مریم تو ٹھیک ہے کہ ان کا باپ نہیں تو یہ محمد ابن اب کیا ہنفیا کیا ہنفیت ماں کا نام ہی نہیں ہنفیا تو اس قبیلے کا نام ہے جس کبیلے ماں دوں کے محمد ابن نے یہ اس لیے پروپگنڈا کیا گیا تاکہ عام لوگوں کو پتہ نہ چلے بھائی اے وی علی دا پتر کیوں اس لیے کہ کربلا جاتے ہوئے اس نے حضرت حسین کو سمجھایا تھا بھائی جان کوفے والوں میں وفا نہیں آپ کو استعمال کر رہے ہیں وقت پہ دھوکہ دے جائیں گے انہا نے سڈے ابے نو شہید کیتا سڈے بڑے براہ نو شہید کیا میرے ہمارے بڑے بھائی سے دھوکہ کیا ان کے نیچے سے مسلح کھینچا ان کی ران میں خنجر مارے نیچے سے مسلح کھینچا اور کہا یا مزل ال مومنین حسن مومنوں کو زلیل کرنے والے کہاں جا رہے ہیں کدھر تم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے ان سے بھائی جان نہ جائیے یہ نہیں گیا اگلی بات نہیں بتاتا یہ جی سنن دی سکت نہیں رکھ سکتے اس لیے کہتے ہیں بھی لوگوں کو پتا نہ لگے بھائی یہ بھی علی دا یہ بڑی ساشیں ہیں یار بڑی ہیں ہے آلے بڑے پیچھے ہو خدا کی قسمیں تھی سننی والے بڑے پیچھے ہو تھی آلے شکار ہو انہوں دے یہ کتنے بندے ہیں تم میں جو کہتے ہیں آ ہے نہ تو چ نہ کہتے ہو بولتے ہو نہیں بولتے ہو نہ تو نہ چنگے آچے جب کسی کو تو تین نیچے نہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کبھی سوچا آپ نے تیرہ کون ہے بارہ امام تیرویں نبی پاک اچھے ہو گئے تین کون ہے ابو بکر عثمان برے ہو گئے نہ تو تیرہ چین نیچے یہ ہے صحابہ پہ آپ ابھی بہت پیچھے ہیں وہ پگندنے میں بہت آگے ہیں پاؤں بارہ تے تین کانے جی یہ سارے جناب پروپگنڈے کیے انہوں نے در پردہ یہ تبرہ کیا انہوں نے اور یہ جو علماء یہاں بیٹھے ہیں اور طلباء یہاں بیٹھے ہیں خدا کے لیے یہ طلباء اور علماء مجھے بتائیں کہ ہماری جو درس نظامی کی کتابیں ہیں اور ان پہ جو حاشیہ چڑے ہوئے سیڈ پہ حاشیہ لکھا ہوتا ہے وہ جب حاشیہ ختم ہوتا ہے تو ختم ہوتا ہے بارہ من ہو یہ بارہ مینوں کی یہ کبھی سوچا ہے آپ نے تیرہ مینوں کیوں نہیں چودہ من ہو کیوں نہیں دس من ہو کیوں نہیں بارہ من ہو اس کا مطلب یہ ہے بارہ امام جو ہیں من ہو اللہ کی طرف سے ہیں جی یہ آپ کی قلم سے لکھوایا گیا یہ ہمارے بڑے بڑے علماء لکھتے آئے اس طرح سازش کا وہ شکار ہوئے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے محمد انہوں نے اپنے والدے گرامی سے پوچھا اے خیر ان باد نبی جل پوچھنے والا بیٹا ہے پوچھا جا رہا ہے حیدر کرار سے اور بیٹا پوچھتا ہے بابا ایسا سے خیر الباد نبی اللہ اللہ کے نبی کے بعد اس درتی میں مخلوق میں سب سے بہتر آدمی کون ہے حضرت علی نے فرمایا ابو بک کون ہے بیٹے کی تو خواہش ہوتی ہے میرا باپ اونچا اولاد کی تو خواہش ہوتی ہے میرا بابا اونچا ہو ان کے ذہن میں تھا بھائی بابا اپنا نام لیں گے مخلوق میں سب سے بہتر آدمی کون ہے حضرت علی نے فرمایا ابو بک کون ہے بیٹے کی تو خواہش ہوتی ہے میرا باپ اونچاؤ اولاد کی تو خواہش ہوتی ہے میرا بابا اونچاؤ ان کے ذہن میں تھا بھائی بابا اپنا نام لیں گے تو انہوں نے نام لے دیا ابو بکر کا تو بیٹا پھر کہتا ہے سما من پھر کون فرمایا سما عمر سما عمر بیٹے نے سوچا بھائی میں سما من سما من سما من کرتا رہوں پھر کون؟, پھر کون اب میں پوچھوں سما من یہ کہیں گے عثمان اس نے سوال کی رویت بدلی کہتا ہے سما انتا سما انتا بابا پھر آپ نا فرمایا بیٹا میں تو عام مسلمانوں میں ایک مسلمان ہوں سما عثمان یہ حضرت علی کی آئزی ہے کثرے نفسی ہے توازو ہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں ورنہ پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کر ساری امتوں سے اگر کوئی افضل ہستی ہے تو وہ حضرت علی کی ہستی ہے رضی اللہ تعالی سب صحابہ سے وہ افضل ہیں پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کے سارے صحابہ سے حضرت علی کیا ہیں افضل, افضل, افضل ہیں آلہ ہیں برتر ہیں بالا قدر ہیں تو یہ تو سارے صحابہ کو پتا تھا کہ ابو بکر کے بعد کون ہے میرے پاس اب وقت نہیں ہے میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں پود کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے دانت مبارک ٹوٹ گیا سر مبارک زخمی ہو گیا گڑے میں گر گئے آپ کو صحابہ نے اٹھایا اوپر پہاڑی پہ لے گئے ایک چھوٹی سی غار تھی اس میں لٹایا حضرت فاطمہ نے کپڑا جلایا اور اس کی راکھ زخموں پہ باندھی مرم پٹی کی نبی پاک لیتے ہوئے ابو بکر کریم ہیں عمر کریم ہیں عائشہ کریم ہیں فاطمہ کریم ہیں حضرت علی کریم ہیں اوت کے وہ پہاڑی پر تو سامنے والی پہاڑی پہ نا ابو سفیان جو دشمن کی فوج کا کمانڈر انچف تھا نا وہ سامنے چڑھ گیا میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی قد کوتےلا محمد کہ الیاز بلّہ محمد کریم جو ہیں یہ شہید ہو گئے تو وہ بڑے خوش تھے کہ نبی پاک شہید ہو گئے اب وہ تسلی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتا ہے آئنا محمد صلی اللہ ہو سب کہیے صلی اللہو آئنا محمد تم میں محمد ہے کہاں ہے ناٹا چھا گیا حضرت عمر ذرا جلالی طبیعت کے اٹھے بھائی میں اس کو جواب دوں فرمایا اجلس یا عمر بیٹھ جاؤ میری ذات پہ حملہ کر رہا ہے اور میں تمہیں عہد کے میدان میں اپنی ذات کے لیے لڑوانے نہیں لایا کہہ لینے دے اب اس کو یقین ہو گیا بھائی اگر زندہ ہوتے تو جواب آتا اب اس نے دوسرا نعرہ لگایا یہ تو کافروں کو بھی پتا تھا کہ محمد کے بعد مسلمانوں میں اگر کسی کا نمبر ہے تو وہ ابو بکر کا نمبر ہے ابو بک ابو بکر کہاں ہے اٹھے اس کو جواب دوں فرمایا بیٹھ جاؤ ابو بکر کی ذات پہ حملہ کر رہا ہے اور میں تمہیں ابو بکر کی ذات کے لیے لڑوانے نہیں لائے کہہ لینے اس کو اب یقین ہو گیا وہ بھی نہیں اور خوش ہوا کہتا اینا عمر یہ میرا استدلال ہے کہ یہ کافروں کو بھی پتا تھا بھی ابو بکر کے بعد اگر کوئی آئے گا تو آئے آئی نا عمر عمر کہا ہے یہ پھر اٹھے فرمایا بیٹھ جاؤ تمہاری ذات پہ حملہ کر رہا ہے اور میں یہاں لوگوں کو تیری ذات کے لیے لڑوانے نہیں لایا ہوں ذاتی حمل... معلوم ہوتا ہے دشمن جب ذاتی حملے شروع کرے تو جواب نہیں دینا چاہیے ذاتی حملوں کا جواب نہیں دینا چاہیے اب وہ بڑا خوش ہوا اللہ دی کسم ہے کسی چوتھے پنجو چھویں کا نام اس نے لیا اینا عثمان اینا علی اینا حمزہ اینا طلحہ اینا ایبیر نہ یہ اس بھی پتہ سی بھائی ایمان تے اسلام دی عمارت اگر کھلوتی ہے کھلوتی ہے اگر ایک گئے تو سب چیز گئی اب وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا اور نعرہ لگاتا ہے او لو بت یہ بتالی گل تے بتائیں نکلی بت لوگ کہتے بالیاں سارے اتنے فٹ کرتے ہیں بتالیاں بت جمال مجھے یہ حضرت آدم کا بیٹا ہے حابیل جی دنیا کا پہلا شہید جو بھائی کے ہاتھوں شہید ہوا دنیا کا پہلا شہید حابیل حابیل کا نام بدلتے بدلتے بدلتے بدلتے مکے میں آ کے کیا ہو گیا یہ بے کے نبی زیادہ ہے بول دے نہیں ہو تیر زیادہ نہیں مبارد سیب زیادہ نہیں کتنے سیب زیادہ نہیں کھلو دے سیم زیادہ نہیں پیر زیادہ نہیں کون ہے زور سے بولو زور سے بولو پہلا شہید نبی کا بیٹا اسے پکارا اولو ہوبل ہوبل زندہ باد ہوبل کی جائے ہوبل نے مدد کی ہوبل نے ہمیں فتح دی نبی پاک نے فرمایا اٹھا فاروق اعظم جس مسئلے کے لیے لڑوانے لایا تھا اس مسئلے توحید پر چوٹ کر رہا ہے پورے زور سے جواب دے اللہ ہو باجل اللہ ہو آلہ کس کے نام کا نعرہ لگا زور سے بولو یار اور میرے نبی کے دشمنوں نے کس کے نام کا نعرہ لگایا شاہ میرے نبی کے گستاخوں نے کس کے نام کا نعرہ لگایا میرے نبی کے مخالفوں نے کس کے نام کا نعرہ لگایا حبل کی جائے ہو اس کے جواب میں کیا نعرہ آیا اللہ عالم باجل حضرت عمر بیٹھ گئے اب اس پھر کھڑا ہوا پھر کھڑا ہوا تو کھڑا ہو کے کہتا ہے لنا عزا لنا عزا لکم ساری مدد تو اے فکیر کی مشرق ہوں ذرا حبل ہوبل جفا مار کے رکھنا پہلے جی ہوبل سد مارے آئی تو کلو نا حبل تے حبل گیا کون آ گئی بولتے کیوں نہیں ہو یہ ہوتا ہے مشرق کبھی حبل کبھی گردے پتری ہو گئی آکے ہاں آکے اے لے کارے انہاں دے سپورد کی بے تو گردے چ پتری کٹیاں کرو جوڑے وائی ہو گئی اکے ہاں اکے شاہ جیونے جا یہ ہا کمپرد ہے لوگ ہا کھی کرو پہ سلطان بہو جا کلو جی ٹہ ڈہ پوے پھر کی بڑسی کھڑا ہے سی اتاؤ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے تو ایک بندہ قبر کھڑا تھا وہ بولی ہے ترجمہ کر دوں گا ہو سکتا ہے سمجھ بھی آئے کیا کہتا ہے گھن ککڑ دے پتر گھن ککڑ گھن سمجھتے ہیں گن ملتانی بولی ہے ملتانی سرائے کی لے گھن یعنی لے گھن کر, دے پتر گھن کن شاہ جی فرمایا نہ گھن گن ہی نہ دے سکنا اپنی جاتے رہ سکیا گھن بھی نہیں جا اینا ایسا مش دینا کھانے ایتے بیٹھے نہیں اینا اتے کیا کروں یار شاہ قرآن کا شاگردوں بات آ جائے تو پھر منہ آندے رہی نہیں تھک آکھیا بھامبڑ مچدے پھر مچ یہ کون ہے اکے کھوٹی قسمت آ کھڑی کر یہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتے ہیں بندیالوی کہتا ہے جس پر موت آ جائے جس کو نہلا کے کفنا کے دفنا دیا جائے جس پہ بڑیاں رکھ کے مٹی ڈال دی جائے جو اپنے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں ہوتا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بلال کو ہبشے سے اٹھاتا ہے منڈیوں میں پکواتا ہے پھر مکے میں پہنچاتا ہے اور محمد یارا کے قدموں میں لے کے آتا ہے اور اس کی یوتیوں کی آواز کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا کرتا ہے کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہوتا ہے جس پہ موت آ جائے وہ داتا نہیں ہوتا بندے اٹھتے تھے داتا تھلے جس پہ موت آ جائے وہ داتا نہیں ہوتا جس پہ موت آ جائے وہ مالک نہیں ہوتا جس پہ موت آ جائے وہ مختار نہیں ہوتا مالک مختار داتا وہ ہوتا ہے جو یوسف کو جیل کی کوٹڑیوں سے نکالتا ہے اور تخت پہ بٹھا دیا کرتا ہے داتا اسے کہتے ہیں جو فقیروں کو شاہیاں دے دیا کرتا ہے کل اللہ مالکل ملک تو تل ملک امنت شا و تن ملک تو تل ملک منتشاؤ پاکستان ہی تے بالکل ویخیا جا رہا سر تو تل ملک منتشا امین فہیم اور پت نہیں کدے گئے تو تل ملک منتشا تنزل ملک ممنت تو وزو منتشا و تو ضلع منتشا وائٹ ہاؤس سے نکلتا ہے تو جوتیاں استقبال کرتے ہیں ہائے ہائے ہمارے مش سے پہنچتے ہیں تو لوگ جوتیوں کا ہار بنا کے کھڑے ہوتے ہیں قریب تیرے گاٹے چائیں منتشا وہ تو عزو منتشا وہ تو ذلو منتشا بے کل خیر ان کا شعیل کدیر پہلے کس کو پکار رہا تھا جپا مار کے رکھنا پھاڑنا ہو بولنوں ہو بول گیا کون آ گئی <تصفح> خدا ہی کسم میں بڑا حیران ہویا ایک وزیر اعظم تھے ہمارے تھی کہ تھے وزارت گئی نا تو پہلے داتا دربار گئے تو پھر اس کے بعد بی بی پاک دامن میں <تصفح> <تصفح> آگے اے اس <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> پہلے برت پھر وزارت ازما ملی دتا دربار تہربانی گورنری ملی دتا دربار تھی مہربانی کرکٹ میچ ٹیم جیت کے آئی دتا دربار تی مہربانی وزارت اولیا ملی دا دربار تاری مہربانی ہے کرسی الٹی گئی اخبار نویس آئے حضرت کیا ہوا اللہ دی مرضی ہوں اللہ دی مرضی دیر ہو الا ساما مو ساما یا کو کتنے برے فیصلے کرتے ہو چنگی شہیا دی نسبت اپنے معبودان بوتا پاسے تے بہڑی شہیا دی نسبت کہ بھئی کھوٹی قسمت کھری تو بری کرتا ہے کھوٹی کون کرتا ہوں بولتے نہیں ہو خرید وہ کرتا ہے کھوٹی کون کرتا اللہ کتنے برے فیصلے کرتے کھوٹی اللہ کرتا ہے کڑی وہ کرتا ہے بیمار اللہ کرتا ہے شفاف ہو دیتا ہے پتھری اللہ ڈالتا ہے نکالتا وہ ہے نہیں اولا کاسمت کھڑی وہی کرتا ہے جو کھوٹی کرتا ہے کھوٹی کرنے والا کھڑی کرنے والا کون ہے Allah. بیٹا پیدا ہوا چودھری صاحب مچھن مچھنتا دو آئے چودھری جی مبارک ہوئے بیٹا ہوا ہاں سب حضرت صاحب کی نظر کرم ہاں جی ہاں مرشد پاک کی نظر کرم میں نام کیا رکھا ہے کہ پیرا کیا سمجھو گے میری بات سمجھو گے سرحد پار بیٹا ہوا لالا جی نمستے بیٹا ہوا ہے. لالا جی نام کیا رکھا ہے آ گرو دتا گرو دتا سرحد سے ادھر پتن علا کس کو دیتے کتیاں نو دیا ککڑیاں نو جنگل دے درندیاں نو کچھ مدت کے بعد چودھری صاحب کا بیٹا مر گیا اور مچھاں بھی تھلے نے منہ اجرے ہویا بیٹھے ہیں چودر لپیٹ کے مرید آئے شہر کے لوگ چودھری جی پتر پھر فوت ہو گیا بڑا افسوس ہے ہاں بھائی اللہ دی مرضی بھائی ہوں آنکھ نہ بزرگوں دی مرضی آنکھ نہ جب مر گیا تو اللہ کی مرضی اور جب آ گیا تو اللہ ساما کتنے برے فیصلے کرتے نعرہ لگاتا ہے لنا افزا ولا عزا لکم ہماری مدد تو عوزا فقیر نے کی تم اسا کو مانتے نہیں ہو نبی پاک نے فرمایا فاروق اعظم اٹھو اور اس کو جواب دو لنا مولا, ملا ملا مولا. ولا مولا لکم ہماری مدد تو ہر میدان میں ہمارے مولا نے کی ہے نبی پاک کے آشک فاروق اعظم نے کس کے نام کا نعرہ لگایا لا. بولو زور سے بولو لا. فاروق اعظم جیسے عاشق نے جنگ کی مصیبت میں کس کو پکارا کوئی یاد بھی ہے میں اس پاسے کس طرح گیا تھا شاباش حضرت عثمان نے کیا لکھ دیا میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے ہوش آیا افاقہ ہوا پوچھا کیا لکھا ہے انہوں نے کہا جی میں نے لکھا ہے میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے اب حضرت ابو بکر نے تو یہ لکھوایا نہیں تھا فرمایا عثمان اگر تم اپنا نام بھی لکھ دیتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں حضرت ابو بکر کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ امامت و خلافت کے چلانے کی جتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ حضرت عثمان میں پوری طرح موجود تھی تبھی تو یہ جملے کہے کہ تم اپنا نام بھی لکھ دیتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا اللہ تمر کو بلایا عمر میں آخری میرا وقت ہے اس بیماری سے میں اٹھ نہیں سکوں گا مشکل ہے میں اپنے بعد امامتوں خلافتوں حکومتوں سلطنت تجھے دے کے جا رہا ہوں نہ الیکشن نہ انتخاب نہ ووٹ منگنے نہ پارلیمنٹ نہ ممبریاں نہ لوگوں دیا منت مفت حکومتوں واہ میرے نبی تو نے اپنے یاروں کا کس طرح تزکیہ کیا تھا سدکے جاؤں و یوز کیسا تجکیہ کیا دنیا کس طرح کورج کھرج کے نکالی دنیا حکومت دولت حکومت تجھے دے کے جا رہا ہوں حضرت عمر کہتے ہیں لئی سلی بے جا اور, اے کے نام ان لفظوں پہ اور کیجئے لئی کوئی ضرورت نہیں واہ مزہ آیا کہ نہیں ہے خدا کی لوگ چنگے بھلے جھولیاں کے فردے نے زکات کمیٹی دا ممبر ہی بنا دو اور کوئی نہیں زکات کمیٹی کا ممبر ہی کوئی دو مت خرق ہے اسلامی مشاورتی کوسل کا رکا نہیں بنا دو یار میں تیرا نمبر دی اینک لائی ہوئی ہے روئے ہلال کمیٹی کا ممبر بنا جنہوں بےڑ نظر نہیں آتی آن انہوں نے چند ویکھتے بایا رو روئے ہلال کمیٹی کا ممبر بنا چولی لے کے پیچھے پھرتے آتے جا سکی یار آئے خدا تیر اللہ ہی بوٹا لائے منگتے حضرت عمر کی جھولی میں گر رہی ہے خلافت حکومت سلطنت مفت میں اور کہتے ہیں لئی سلی بہا ہاجا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں حضرت ابو بکر کا ذرا جواب سنو یار وہ میں جو بات میں نے کی تھی اسی بات کی تائید ہو رہی ہے حضرت عمر حضرت ابو بکر جواب میں کہتے ہیں ولا کم بہا لئی کا ہاجا. وہ کہتے ہیں لئی علی بہا ہاجا مجھے اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں ولا کم بہا ال کا حاجا عمر میری مجبوری بھی دیکھ میں مانتا ہوں تجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں خلافت کو تیری ضرورت پڑ گئی سب کو اسلام کی ضرورت اسلام کو عمر کی ضرورت حضرت ابو بکر کہتی ہیں میری مجبوری دیکھ خلافت کو تیری ضرورت پڑ گئی ہے میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا میں خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں میں خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں, جا رہا ہوں ذرا اگلی بات سنیے بڑی مزیدار لفافہ بند ہو گیا سیل ہو گیا مہر لگ گئی حضرت ابو بکر مکان کی بالکونی میں آئی فریقین کی کتابیں کہتی ہیں صرف اہل سنت کی کتابیں کہتی تو مزہ نہ آتا فریقین کی کتابیں کہتی بالکونی میں آئیں نیچے لوگ جمع ہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں اپنے بعد خلافت و امامت کے لیے اس مور بند لفافے میں جس بندے کا نام میں نے لکھ دیا ہے تمہیں منظور ہے جس بندے کا نام لکھ دیا ہے منظور ہیں آواز آئی منظور ہے پیچھے سے ایک آواز آئی نامنظور نہیں منظور لوگوں نے پلٹ کے دیکھا تو نامنظور کہنے والا حیدر کرار ہے حضرت علی ہے حضرت ابو بکر کہتے ہیں علی ابن ابھی طالب تمہیں کیوں منظور نہیں اور حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر اگر عمر کے سوا کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے تو ہمیں نہیں منظور ہے منظور ہے تو صرف عمر منظور ہے عمر کے سوا اگر کسی اور کا نام آپ نے لکھا ہے تو ہمیں کسی دوسرے کا نام منظور نہیں ہے حضرت عمر کا نام منظور ہے حضرت عمر کا جب انتقال ہوا ہے حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس کہتے ہیں چارپائی کے قریب آیا جب انہیں کفنا کے رکھا گیا میں قریب کھڑا تھا تو پیچھے سے ایک آدمی آیا اس نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور میرے کاندھے والی جگہ سے حضرت عمر کے چہرے پر انوار کو دیکھا اور کہنے لگا مولا میں جب تیرے دربار میں جاؤں تو میرا آمال نامہ بھی اس جیسا ہو جس طرح یہ جا رہا ہے مولا میرا امال نامہ بھی ایسا کر دینا ابن عباس کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو حیدر کلور تھے جو یہ تمنا کر رہے تھے کہ مولا میرا امال نامہ اس طرح کا کر دینا جس طرح کا امال نامہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ان اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی یہ انفرادی خصوصیت ہے کہ وہ صرف اکیلے شہید نہیں ہوئے اپنے گھر کے پینتیس افراد کے ساتھ جامع شہادت لوگ حضرت عثمان اکیلے شہید حضرت عمر اکیلے شہید حضرت علی اکیلے شہید ہوئے اور سیدنا حسین صرف اکیلے نہیں ان میں علی اکبر ہے ان میں ان کا بھائی عباس ہے ان میں علی اصغر ہے اور آج بھی میں ہری پور میں کہہ کے آیا ہوں اور آج یہاں بھی کہتا ہوں لوگوں اور پڑھے لکھے تب پڑھا لکھا طبقہ بہتر آدمی تھے کربلا میں کیا کہتے ہو کتنے تھے بہتر نام لو بہتر کے کوئی بندہ ان بہتر کے نام پیش کرے یہ یہ بندے تھے یہ یہ بندے تھے اور پینتیس شہید ہوئے ان شہدا کا نام بتاؤ لو نام مطالبہ کرو ان سے ان کا نام بتاؤ پینتیس آدمیوں کا جو کربلا میں شہید ہوئے بتاؤ نام بندیال بھی کہتا ہے نہیں بتائیں گے نہیں بتائیں گے نہیں بتائیں گے اس لیے کہ جو آدمی سب سے پہلے اپنے بھائی حضرت حسین کا دفاع کرتے ہوئے کر بنا کے میدان میں شہید ہوا وہ حضرت حسین کا بھائی ابو بکر تھا اس کا نام کیا تھا وہ کس کا بھائی تھا اس نے جام شہادت نوش کیا اس نے بھائی کا ساتھ دیا اور پھر جو شہید ہوا تو وہ حضرت علی کا بیٹا عمر تھا حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام اگ بکر رکھا تھا جی حضرت علی کے اٹھارہ بیٹے تھے اور سنی ہو سنو تمہیں کتنے یاد ہیں کوئی تمہیں تاریخ کی صحیح باتیں بتایا تو تم کہتے ہو آج تک تو سنے ہی نہیں ہے نو نکلیا کتنے بیٹے ہیں جی ان میں ابو بکر ہے تم اپنے بیٹوں کے نام دشمنوں کے نام پہ رکھتے ہو کہ پیاروں کے نام پہ رکھتے ہو حضرت علی کو سب سے پیارا کون تھا تبھی تو اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ابو بکر ابو بکر! ابو بکر ابو بکر تو دنیا سے چلا گیا مجھے چھوڑ گیا بے وفائی کر گیا لیکن دیکھ ابو بکر میں علی بے وفا نہیں ہوں میں نے اپنے ایک بیٹے کا نام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 میرے گھر میں آواز آئے تو کس کے نام کی آئے کیوں نہیں ارے سنڈا زور سے بولتے ہو یار میرے گھر میں آواز آئے تو کس کے نام کی آئے ابو بکر عثمان حضرت حسن کی شادی ہو گئی بیٹا ہوا بابا اللہ نے بیٹا دیا ہے نام آپ نے رکھنا ہے فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر چلو جی پوترے کا نام ہی ابو بکر پتر کا نام ہی ابو بکر پوترے کا نام ہی ابو بکر حضرت حسین کیا بیٹا ہوا ہے؟ نام کیا رکھنا ہے فرمائز دا نام ہے ابو بکر جی یہ ساری کتابوں میں یہ باتیں تحریر ہیں عالر شاہ شیخ مفید کی کشف الغمہ اربلی کی اور جناب مسودی کی تاریخ اور یاقوبی کی تاریخ اور مروج الزاہب اور تذکرات العما اور جلال یہ ساری کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں بندیالوی کچی ریت پہ پاؤں رکھ کے بات کرنے کا عادی نہیں ہے کہ کل شرمندگی ہو کہ کہہ کے گیا تھا ثابت نہیں کر سکا یہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں ابو بکر عمر تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تنہا شہید نہیں ہوئے ان کے ساتھ ان کے بیٹے ان کے بھائی کنبے کے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جا میں شہادت نوش کرتے ہیں حالت مسافری میں انتہائی ظلم کے ساتھ تشدد کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور میں آج اس مجمع میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ میرا ساتھ دے دیں کہ مولا جن لوگوں نے حالت مسافری میں میرے نبی کے پیارے نوازے کو اور حضرت علی کے دل بنج کو اور فاطمہ کے جگر گوشے کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا مولا حسین کے قاتلوں پر بے شمار لانات حضرت حسین کے قاتلوں پر بے شمار لانا تو بے شمار لانات جن لوگوں نے حضرت حسین کو بلایا وقت پہ دھوکہ دیا اور بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا میں نے تینوں شہداء کا تذکرہ کیا تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ اسی میں برکتیں عطا فرمائیں وما علینا الل بلاگ المبی الحمدللہ رب العالمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کے بعد انہوں نے بہت ساری شادیاں کی حضرت فاطمہ کی بھانجی امامہ سے شادی کی حضرت ابو بکر کی بیوہ اسما سے شادی کی اور یہ محمد کی جو والدہ ہے حنفیہ قبیلے سے جن کا تعلق ہے اس عورت سے شادی کی تو بہت ساری آپ کی بیویاں ہیں اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی ہے یہ جو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے متعلق بات کی کہ وہ حضرت اب وہ ابو جال کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کرتے تھے اور نبی پاک نے اس کو محسوس کیا اس میں حضرت علی کی توہین علی آزم نہیں ہوتی میں نے وہ حدیث بیان کی اور جب نبی پاک نے یہ کہا کہ اللہ کے دوست اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی تو حضرت علی نے ایک لمحہ زائے کیے بغیر کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں رہے گی تو فاطمہ رہے گی اور کوئی نہیں آئے گی فورن حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی پاک کے دل کو ٹھنڈا کر دیا اور نبی پاک راضی تھے <بالمزار> <تصفح> الحمد للہ جب وہ پانچ بزرگ موت آ گئی